وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين بل المؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشرعكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوض العظيم صدق الله العظيم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 ارزقنا فکن فام والین اللہ شہادت رب آ پچھلی نشست میں ہم سورہ حدید کی آیت نمبر دس پر گفتگو کر رہے تھے تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں حال کے آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کے لیے تو مز کر رہا تھا کہ مال جس کو ہم کہتے ہیں خدو صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں جو اس کی حقیقت بیان کی بچت کیا ہے خرچ کیا ہے نفع کیا ہے نقصان کیا ہے سورہ تغابن کا لفظی اصل میں یہاں سے نکلا ذالک یوم التغابن نفے نقصان کا فیصلہ ہار جیت کا فیصلہ اس دن ہوگا جو اس دن جیتا وہ جیتا جو اس دن ہارا وہ ہارا جو اس دن کامیاب قرار پایا قیامت کے دن وہ کامیاب ہے جو اس دن ناکام قرار پایا وہ ناکام ہے تو میں نے بعض حدیث آپ کو سنائی ایک اور حدیث جس کا تذکرہ اس سے پہلے کئی مرتبہ آیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عجھا کے ہاں ایک بکری زبا ہوئی سارا گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا کہیں دور جانے کی ضرورت کیا تھی حجرے کے باہر ہی تو اصحابِ صفا موجود تھے صرف ایک دستی شانے کا گوشت جو ہے وہ رکھ لیا کہ حضور کو یہ پسند تھا مرغوب تھا اب حضور تشریف لائے پوچھا ما بقیہ مینہا اس بکری میں سے کیا بچا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ما بقیہ مینہ اللہ کا کچھ نہیں بچا بس صرف ایک شانہ جو ہے وہ بچایا ہے اب آپ نے فرمایا باقیہ کل لوہا اللہ کا جو بکری کا سارا گوشت جو دے دیا گیا اللہ کی راہ میں وہ بچا ہے سوائے اس شانے کے یہ ہم کھا لیں گے یہ کنزیوم ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گا وہی کہ جسے تم کہتے ہو میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال کیا ہے وہ جو تم نے کھا لیا ٹھیک ہے وہ تمہارے وجود کا حصہ بنا تمہاری ضرورت ہی پوری ہو گئی وہ تمہارا تھا واقعہ پہنا اور تم نے اسے بوسیدہ کر دیا کر دیا ضرورت کی کوئی چیز تھی استعمال کی اور ختم ہو گیا باقی تمہارا مال صرف وہ ہے جو تم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں آگے بھیج دیتے باقی مال وارثوں کا ہے کہانی سے بیان ہوتی ہے سکندر یادو کے بارے میں کہ اس نے یہ وسیعت کی تھی کہ جب میرا جنازہ نکلے تو میرے دونوں ہاتھ جو ہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا فتوحات کرتا ہوا لیکن تھے ہاتھ دونوں خالی باہر کفن سے نکلے لے کر کیا گیا کچھ وہیں تو رہ گیا ہے اور پھر یہ کہ یہ منتقل ہوتا ہوا وہ وارثوں کا مال جو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جسے اپنے مال سے اپنے وارثوں کا مال زیادہ پسند ہو ظاہرہ کہ جب یہ سوال کیا گیا تو سب نے کہا کہ کوئی بھی نہیں ہے فرمایا جو بھی تم جمع کر کے رکھتے ہو در حقیقت وہ وارثوں کا مال ہے تمہارا مال تو وہ جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا بھیج دیا آگے بہرحال اس کے لیے جو بھی تشویخ ہے للہ منتقل ہوتا ہے ادھر سے ادھر بالآخر آخر سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے اللہ ہی کے لیے رہ جانا ہے لا یستوی منکم اب یہ جو حصہ ہے اسایت آیت کریمہ کا وہ بہت اہم ہے عمل کوئی ہے ایک اس کی ظاہری شکل ہے اس کی کمیت ہے اور ایک ہے اس کی باطنی کیفیت ہے. اور یہ کہ کن حالات میں وہ عمل کیا گیا ان دونوں اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے اجر و ثواب میں اور اس کا اللہ تعالی کے ہاں جو درجہ ہے اس کی تعین میں انفاق ہے تال ہے ایک فتح سے پہلے ہوا ہے اور یہاں اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے کم سے کم صلاح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی میں حیران ہوا ہوں پڑھ کر کے مولانا مودوری صاحب نے اس کو معین کیا ہے غزب اور حدیبیہ کے مابین کا کوئی زمانہ اس سورہ مبارکہ زمانہ نزول نظور کے طور پر حالانکہ یہ آئےت مبارکہ بھی ثابت کر رہی ہے لا منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل فتح کا اطلاق ویسے تو ظاہری اعتبار سے تو فتح مکہ پر زیادہ ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ کھینچیں گے قرآن مجید نے چونکہ صلاح حدیبیہ کو بھی نہ فتحنا نہ فتح مبینہ کہا ہے تو سورہ بھی سے قبل تو اس سورہ مبارکہ کے نزول دو کا کوئی سوال نہیں بہرحال صورت حال تبدیل ہو گئی بیسیکلی اور اس کو یوں سمجھیے کہ وہ حدیث مبارک جو ہے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ حضور نے فرمایا بدا ال اسلام غریبن و بدا قطوبا لبا اسلام کا آغاز ہوا تو وہ غریب تھا غریب سے مراد وہ قلاش کے معنی میں نہیں ہے مفلس کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ایک ایسی شے جو جانی پہچانی نہ ہو جس کا کوئی مونس و ہمدرد و غم خوار نہ ہو جس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے پہچاننے والا نہیں ہے غریب الوطن یہ جب ہم استعمال کرتے ہیں اس بانی میں غریب الوطن ایک شخص اپنے وطن میں ہے لوگ اسے جانتے ہیں پہچانتے ہیں اس کا اعتماد ہے اس کے دوست ہیں اس کے رشتہ دار ہیں ایک کہیں اکیلا چلا گیا ہے باہر اب وہاں کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا نہیں کوئی ہمدرد نہیں کوئی مونس و نہیں تو بطال اسلام غریب اس کے بعد اسلام پر ایک دور آیا اللہ نے اس کو قوت دی غلبہ دیا اب ظاہر بات ہے کہ جس شے کو غلبہ حاصل ہو اس کے جاننے پہچاننے والے اس کے ہمدرد و غمخار وہ تو سبھی ہو جائیں گے تو بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس کے دامن سے وابستہ ہو گئے وہ سیود و کمابدا ان قریب یہ دوبارہ اسی حالت کو لوٹ جائے گا جیسے کہ یہ شروع ہوا تھا یعنی اس بات کو نوٹ کیجئے مسلمانوں کا غلبہ اور اقتدار تو بہت عرصے تک چلا ہے لیکن اسلام تو بہت جلد غریب ہو گیا تھا جب حضرت ابو ہو یہ فرما رہے ہوں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن لیے تھے ایک میں سے خوب بانٹا ہے میں نے خوب پھیلایا ہے عام کیا ہے دوسرے کا مو بھی کھول دوں گا تو گردن اڑا بھی جائے گی تو اسلام بہت جلد غریب ہو گیا البتہ یہ کہ مسلمانوں کا غلبہ اور سطوت اور شوقت اور شان یہ تو بہت عرصے تک چلی پھر یہ کہ اربوں کا دور ختم ہوا ہے ایک دور آیا ہے دو تین صدیوں کا یہ جو بہت ہی ہمارے لیے زوال کا تھا امت مسلمہ کے لیے پھر یہ ہے کہ ترکوں کے ذریعے سے پھر مسلمانوں کو ایک عظمت اور ستمت ملی ہے اسلام غریب کا غریب رہا اب یہاں پر مغل آگم کے دور میں اسلام کے تو یوں سمجھیے کہ سب سے بڑی غربت کا دور ہے وہ جبکہ مسلمانوں کی جو بھی سیاسی حکومت ہے اس ملک کے اندر بر عظیم پاک و ہند میں وہ نسب النحار پر تھی تو اسلام جو ہے وہ تو در حقیقت بالکل اپنی یعنی زیر سطح تک پہنچ چکا تھا بلکہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ اس کا خاتمہ ہی ہو جائے اس بر عظیم سے ایک نیا دین جو ہے دین الہی کے نام سے وہ سامنے آ چکا تھا بہرحال یہ نوٹ کیجئے وہی کام وہی انفاق وہی قتال جب اسلام کی حالت غربت میں ہوگا اللہ کی نگاہ میں اس کا درجہ بہت بلند وہی کام وہی انفاق وہی کتا وہ جب اسلام کے غلبے کے دور میں ہوگا اس کے مقابلے میں درجہ بہت کم رہ جائے گا اگرچہ حسن نیت اگر ہے تو بہرحال کل لمبا اللہ تعالیٰ نے سب سے حسنہ جو ہے یہ احسن کا منس ہے سب سے بہت عمدہ وعدہ ہے اللہ کا لیکن یہ کہ جو لوگ بعد میں کتا کرنے والے اور بعد میں انفاق کرنے والے ہیں ان کا وہ درجہ کبھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو وہ لوگ لے گئے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسل کہاں اس میں جو دوسرا ایلیمنٹ ہے اس کو دین میں رکھیے یہ تو میں نے خارجی حالات بتائے ایک ہے اسلام کے غربت کا دور اسلام کی مغلوبیت کا دور ایک ہے اسلام کے غلبے کا دور اسلام کی قوت اور سطمت کا دور ایک داخلی اعتبار سے بھی دو پہلو ہیں جن کے اعتبار سے عمل جو ہے اس کی قدر و قیمت بڑھے گی یا گھٹے گی ایک حسن نیت ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی اکثر وہ بیشتر بلبوبہ رہتا ہے ایک انسان تو وہ ہے کہ جو شعوری طور پر ریاکاری کر رہا ہے یہ شعوری ریاکاری تو یہ تو شرک ہے اور اس سے تو یوں سمجھیے کہ جیسے بڑی سے بڑی رقم زیرو سے ملٹیپلائی ہو کر زیرو ہو جائے گی اس کا تو معاملہ ختم ہوا بلکہ وہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے منسلح یورائی فقت اشرکا ومن ساما یورائی فقت اشرکا ومن تصل کا یورائی فقت کا یہ فتویٰ ہے مفتی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا وہ شرک کر چکا لیکن یہ تو شعوری ریاکاری ہوئی ایک یہ ہے کہ وہ تحت شعور جسے میں نے کلرس کیا تھا کہ سورج تغابل میں جو تھرڈ ڈائمنشن لائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی اللہ علیم ذاتی سدور بسا اوقات انسان کو خود اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کس طرح غیر شعوری طور پر غیر محسوس طور پر اس کی نیت کے اندر کہیں کسی درجے میں سمعہ اور ریا جو ہے اس کا, اس کا حصہ جو ہے شامل ہو جاتا اس اعتبار سے یقیناً عمل کے اجر و ثواب اور اس کے مرتبے کے اندر کمی آ جائے گی لیکن اس کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے یہ تو اللہ تعالی کے علم کامل میں ہے اسی طریقے سے ایک داخلی ایلیمنٹ اور بھی ہے اللہ نے تمام انسان ایک جیسے پیدا نہیں کیے جبلتیں مختلف ہیں جس کو کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا کل قل کلو یا ملو الا شاکلتی کہہ دیجئے نبی کہ ہر شخص اپنے شاکرہ کے مطابق عمل کرتا ہے شاکرہ کسے کہتے ہیں شکل دینے والی شے مولڈ جسے آپ کہتے ہیں جس میں کسی شے کو جو ہے آپ نے لوہا پگھلایا یا کوئی اور دھات پگھلا کر کسی سانچے میں ڈال دی اس سانچے کے مطابق اس کی شکل ہو جائے گی وہ سانچا جو ہے وہ مولڈ جو ہے وہ شاکلہ ہے ہر انسان کا ایک جدا گانا شاکلہ ہے آج کی دنیا میں تو یہ بات بہت ہی معلوم ہے معروف ہے جینز ہیں جینیٹکس ہیں نہ معلوم کہاں کہاں سے ہمیں جینز ملے ہیں دادا پر دادا سگر دادا کہاں سے چلے آ رہے ہیں اور یہ جینز ہیں جو ہماری شخصیت کو ایک شکل دیتے ہیں اس ہر شخص کی جو بھی یہ جینیٹک جو بھی اس کی ش... کا ہے جو اس کی شخصیت کا شاکلہ اللہ کے علم ہے اب فرق کیجئے کسی شخص کے اندر اپنے شاکلہ کے اعتبار سے شہوت کا زیادہ زور ہے ہی نہیں اب اگر ایسا شخص پاک دامن ہے تو کوئی بڑا تیر اس نے نہیں مارا لیکن کسی شخص کے اندر سہمت کا زور ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو کابو میں رکھتا ہے پاک دامن ہے یہاں اب فرق واقع ہو جائے گا پاک دامنی پاک دامنی دونوں کی برابر ہے لیکن کس شخص نے کس حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے خارجی حالات کے علاوہ ایک شخصان مسجد ہے یہ جینیٹکس کے اندر ہے اس کے اندر وہ نہیں ہے تحور نہیں ہے ضرورت نہیں ہے شجاعت نہیں ہے اس کے باوجود وہ اپنے اس چاقلا کے خلاف اسٹرگل کرتے ہوئے وہ اللہ کی راہ میں آگے بڑھ رہا ہے اس کا جو مقام و مرتبہ ہوگا ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اس کے اندر سے وہ خوف نکالا ہوا ہے وہ اگر وہی وہ کچھ کر رہا ہے تو وہ اس کے اللہ کے ہاں اس کا وہ اجر و ثواب نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن سے کسی کے عمل کی قدر و قیمت اور اس عمل کرنے والے کا درجہ معین ہوتا ہے اسی لیے فرمایا واللہ بما کا خبیر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بصیر جو ہے سورہ تغابل میں بھی اور یہاں بھی وہ پہلے آیا ہے ولحما تعمل بصیر لیکن و اللہ بما تعمل خبیر اس میں ہے اصل جو گہرائی ہے ہر شے سے باخبر ہے کیونکہ یہ الفاظ ہماری زبان کے بصارت میں ایک ظاہری تصور ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے اس نے یہ کام کیا ہے بصارت کا تعلق زیادہ تر کسی بھی عمل کے ظاہر سے ہوگا جو بھی شکل ہے اس عمل کی اس فیل کی وہی بسارت جو ہے حقیقت اپنے لفظی تقاضے کے اعتبار سے اسی سے متعلق ہوگی خبیر وہ جانتا ہے کس نے کیا عمل کس حالت میں کیا ہے اس نے اپنی اندرونی کتنی رکاوٹوں کے اوپر اس نے غلبہ حاصل کیا ہے اور کتنا سٹرگل کرنا پڑا ہے اسے اس کام کے لیے جو اس نے سر انجام دیا ہے کس کے لیے یہ کام کتنا آسان تھا تو حالات خارجی اور حالات داخلی داخلی میں دونوں میں اور شاک بھی ان سب کے اعتبار سے جا کر عمل کی قدر و قیمت کا تعین ہوگا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ہمارا بڑے سے بڑا کمپیوٹر بھی ناممکن ہے کہ ان تمام فیکٹرز کو کنسیڈر کر کے کوئی معاملہ طے کر سکے و اللہ تعمل الخبیر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اس کا ہر پہلو جو ہے تمہارے ان اعمال کا اس کے سامنے واضح ہے ہر شخص کا درجہ معین ہوگا اسی کے اعتبار سے یہاں جو میں نے ارض کیا تھا کہ وہ دوسرا حصہ تو یہاں ختم ہوا پانچ آیات پر لیکن اب جو اگلی آیت ہے اگرچہ یہ اسلن تو اب تیسرے حصے میں شامل ہے اس کا جو اصل عنوان ہے یا اصل موضوع ہے اس تیسرے حصے کا وہ نہیں بلکہ ایک آیت ابھی رہ گئی منزل حسنا یہ میں نے ارض کیا تھا کہ یہ وہ دوسری آیت اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ انفاق کے لیے جیسے ایمان کی کمی کے لیے تو نشاندہی کر دی وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے ڈھونڈے سے ملے گی آخر کو یہ کوان کے سپاروں میں وہ ایمان جس کے ساتھ انٹلیکچوئل ڈائمنشن بھی ہو وہ صرف قرآن سے ملے گا لیکن یہاں پر اب اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے البتہ ایک جس کو کہا جائے حوصلہ افزائی للکارنے کے انداز میں بڑا چیلنجنگ انداز ہے میں نے ارض کیا تھا کہ اصل میں قرآن مجید سے یہ اسالیب جو ہیں اخذ کیے ہیں لوگوں نے علامہ اقبال کے ہاں تو بہت ہے یہ معاملہ قرآن کے انداز قرآن کی اسلوب انہوں نے اپنے اشار کے اندر سمو دیے ہیں جیسے ان اللہ يحب فی سبیلی اب بالکل وہ انداز ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن انداز وہی اسلوب وہی اسی طریقے الحسن کون ہے وہ با ہمت آدمی اس کی مراد کیا ہے بالکل وہی انداز ہے یہ جیسا کہ سورہ حزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں منل مو منجال محدودہ پہلے ایمان میں وہ جو مرد ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ ہے جو انہوں نے اپنے پروردگار سے کیا تھا وہی انداز یہاں منز النزی اور غالب کا وہ مصرا جو ہے شعر وہ درحقیقت اس, اس انداز اور اسلوب پر ہے کون ہوتا ہے حریف میں عشق ہے مقرر لب ساقیت سلا میرے باد اسی غزل میں ہے وہ بھی کہ کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد لیکن یہ کہ یہ جو شیر ہے اس کا انداز منزل نبی کون ہے اب اس میں کیا چیز ہے در حقیقت بٹوین دی لائنس کہ آسان کام نہیں ہے اللہ کے لیے لگا دینا کھپا دینا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے یقین کامل درکار ہے وہ یقین کامل جس کا منبع اور سر چشمہ حقیق ہے جس نے وہاں سے کس میں کیا ہے وہ ہے آئے, آئے آئے یہ گوئے ہے اور یہ چوگان لیٹ امپروو از مرتھ جنا سے آپ نے دیکھا حضرت ابو بکری صدیق کا معاملہ رضی اللہ تعالی دو مرتبہ یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے کہ سب کچھ ڈاکٹر رکھ دیا ہے وہ تو ہجرت کے وقت بھی کیا ہے اول تو سارا سرمایہ ختم کر چکے تھے جو بھی غلاموں میں سے کنیزوں میں سے جو ایمان لایا جس کو ستایا جا رہا ہے جو منہ مالی منہ مانگی جو تھی ان کے آقاوں کی رقمیں اور قیمتیں وہ ادا کی ہیں اور انہیں آزاد کیا ہے سارا آپ کا وہاں لگا دیا جو رہ گیا تھا وہ بھی جب ہجرت کے وقت ساتھ روانہ ہو رہے حضور کے سارا کچھ ساتھ لے لیا تھا کچھ نہیں چھوڑا گھر والوں کے لیے یہاں تک کہ والد ابو کہافاباد میں ایمان لائے ہیں وہ اس وقت تک وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے نابینا تھے جب انہیں معلوم ہوا وہ وکت تو گیا تو اب وہ آئے ہیں پوتھیوں کے پاس حضرت عاشاہ حضرت آشما نضی اللہ تعالی تمہارا وہ کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے تو بیٹیوں نے یہ کیا کہ کچھ روڑے کچھ کنکر کچھ پتھر لے کے ایک کپڑے میں باندھ کے کہا نہیں ابا جان نہیں دادا جان ابا جان دے کے گئے دیکھیے یہ مال ہے وہ یہ سونے کی اور چاندی کی ڈلیاں موجود ہیں جبکہ وہ کنکر اور پتھر تھے کچھ چھوڑ گئے اور پھر دوسرا مرحلہ وہ آیا سنو سن میں وزمۂ تبو کے وقت کہ جو کچھ تھا جھاڑو پھیر کر حاضر کر یہی تو ہے جس کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا جو مقام حاصل ہے وہ نمازوں اور روزوں کی وجہ سے نہیں ہے ابو بکر کا مقام اس شے کی وجہ سے جو اس کے دل میں وہ یقین اور وہ یقین ہے کہ جو در حقیقت انسان کو اپنا سب کچھ لگا دینے پر آمادہ کرے ورنہ یہ ہے کہ مال سین سین کر رکھے جاؤ جائیدادیں منائے جاؤ اپنی اولاد کے لیے جو ہے پھوٹ چھوڑ کر مرو اور ہر سال عمرہ ضرور کرتے چلو حج پر حج جو ہے اس کی جو ہے وہ گنتی بڑھاتے چلے ہمارے ہاں تو نیکی کا تصور یہ ہے اور وہ عمرے اور حج بھی ہو رہے ہیں حرام حلال کی کمائی اس سے قطع نظر کے وہ کہاں سے کمائی ہو رہی ہے یہ ہے نیکی کا تصور کوئی لنگر کھول دو کوئی غریبوں کو کھلا دو کہیں کسی چندہ دے دو باقی اصل جو محنت ہو رہی ہے اپنا وقت اپنی جان اپنی صلاحیت اپنی ذہانت وہ سب کچھ صرف ہو رہا ہے یہ دنیا بنانے اور جمع کرنے دا. یہ اور تصور ہے یہ اور تصور ہے ایمان اگر ہوگا تو وہ یہ تصور لائے گا میرا سب کچھ میرے خدا کا ہے میں خود اسی کے لیے ہوں ان نسلاتی و نسخی و محیا رب اور انسان اس میں سے صرف اتنا کچھ, کچھ رکھے جو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے اور یہ برقرار رکھنا بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا اسی لیے اس کے دین کے لیے اپنے آپ کو برقرار رکھنا من حسنا قرض حسنا ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو قرض دیا جائے بس صرف وہی واپس لینے کی امید ہو یا وعدہ ہو ویسے یہ کہ قرض حسنا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کبھی سے کسی سے قرض لیتے تھے جب واپس کرتے تھے کچھ والنٹریلی اپنی طرف سے بڑھا دیتے تھے لیکن یہ والنٹری معاملہ یہ ہری کے درجے کی شے لیکن یہ کہ وہ قرض کہ جس میں پہلے سے کوئی اضافہ معین ہو وہ سود ہے وہ حرام مطلق ہے اس سے بڑا اور حرام دین میں اور کوئی نہیں عقائد میں شرک اور اعمال میں سود یہ سب چوٹی پر ہیں دونوں بہرحال قرض حسن اللہ کا یہ کچھ اور ہے یہ ضائف اللہ اسے اس کے لیے بڑھاتا رہے گا دگنا کرتا رہے گا یہ صرف دگنا کرنا نہیں دگنا کرتے رہنا ہے لہو اجر ال جو کچھ ہے مال وہ تو ملے ہی گا تجدو ہو اند اللہ ہو اخیرم واضم آجرا تم پاؤ گے وہ سب کچھ جو کچھ تم نے دیا ہے اللہ کے پاس بہت بہتر حالت میں بہت بڑا ہوا افزو تر اور پھر یہ کہ اجر جو ہے یہ اضافی ہے وہ لہو اجر کریم اور یہ توجہ میں دلا چکا ہوں کہ وہاں کبیر تھا یہاں کریم یہ دو ڈائمنشنز ہیں اجر کے بہت بڑا اجر بڑا با عزت عزت افزائی کرنے والا ہے اب وہ تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے یہ تیسرا حصہ اس سورہ مبارکہ کا چار آیات پر مشتمل ہے آیت نمبر بارہ سے آیت نمبر پندرہ تک اس میں ایک آیت جو ہے جیسے کہ پہلے حصے کی آیت ہوا اول اول والآخر والظاہر والباطن غاہر اول با پن فلسفے کی بلند ترین چوٹی